الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن صيات عمالنا من يعد الله فلا مضل الله ومن يضلله فلا هادية له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد محمد أن محمد عبده ورسوله اما عباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ الہول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیع علیم صدق اللہ العظیم رب شرخ لی صدری ویسل لی امری معلو رضا من لسانی افکوه قولی آئیت سیگ بردی دارتا محسن بھائی اور دوستو یہ کل یہ ہمارا عورتوں میں درس ہو رہا تھا تو اس میں ایک عورت نے سوال کیا کہ جو خدا کو میں خدا تعالیٰ کو بالکل نہ مانتے ہوں ان کو کیسے دین کی بات کہی جائیے جائے خیروست اصلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو اسلح کا اور دینی کے طرف برانے کا زور امت مسلمہ کو مسلمانوں پر لگانا چاہیے کہ نام کا مسلمان کام کا مسلمان بن گئے ایک فتوے کا فتو ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا دس کافروں کے مسلمان کرنے سے بہتر ہے اور دوسرے پتابے کا فتو ہے کہ ایک مسلمان کو صحیح مسلمان بنانا سو کافروں کے مسلمان کرنے سے بہتر ہے کیوں کہ جب مسلمان اسلام کا نام لے رہا ہوتا ہے اور اس کی زندگی اسلام کا نمونہ نہیں ہوتی ہے تو یہ آدمی غیر مسلموں کے لیے دائرہ اسلام میں داخلے کے راستے میں بڑی رکاوٹ ہوتا ہے تو پہلے زمانے کے واقعہ ہے کسی کافر کو کسی مسلمان میں دعوت نہیں کسی کو مسلمان ہو جا تو اس گافر نے اس کو بڑی عجیب بات کہ جیسے بحضامی رحمتہ اللہ علیہ جو ہے نا ایسا مسلمان میں بن نہیں سکتا اور تیری طرح مسلمان بننے میں مجھے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا یہ بات کافر کی بات تھی صرف نام کا مسلمان بھی جس میں در ریمان باقی رہ گیا ایک درجے میں جا کر یہ بھی مفید ہو جائے گا لیکن کوشش ہے وہ پہلے مسلمان کے صحیح مسلمان بنانے پر صرف ہونی چاہیے کے بعد پھر کفار کا نمبر ہے ان کو دعوت دی جائے اور وہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں ہے اس کو کیسے جن کی طرف بلایا جائے ان کا, کا سوال تھا پروفیسر صاحبان ہماری یونیورسٹی کی ان کا واسطہ پڑتا رہتا ہے تو فل بدی آئے سامنے آئی اسی پر میں نے بات کر لی فلبدی بات ہی سامنے آ گئی تو یہ جو کپار کو جو دہریا ہوں اللہ تعالیٰ کو نہ مانتے ہوں ان کو بلانے کے تین طریقے ہیں جن میں سے پہلا طریقہ ہے عقلی عقلی دلائل کا عقلی دلائل دینا ہم یاد ہے مشاعد کی دعوت اخلی دلالی کی طرف زیادہ توجہ نہیں کیا کرتی گھر سے اگلی دلالی کو رد نہیں کیا گیا اخلی دلال بھی قرآن مجید میں آئے حادیث میں آئے لیکن پرانے پاک کا اسلوب اکلی سے وجدانی ہے اور کہیں کہیں اگلی باتیں کی گئی ہیں یہ کہا ہے کائے اولر ظاہر کہ اللہ ظاہر ہے باطن ہے اول ہے آخر ہے چلاقیقت کسی بات کو بھی شروع کرتا ہے آدمی اس کے اول کو ماننا پڑے گا پھر آگے چلنا پڑے گا اول سے شروع کرنا پڑے گا اول سے کچھ نہیں ہے اور اس کسی کا آخر ہو جائے گا وہ ادھر کچھ نہیں ہے اول سے کچھ نہیں ہے آخر سدھر کچھ نہیں ہے ظاہر سے باہر کچھ نہیں ہے باطن کے اندر کچھ نہیں ہے آپ میرے سامنے بیٹھے ایک وجود ہے دل ہے پھر آگے پٹے ہیں پھر آگے ہڈیاں ہیں پھر آگے چمڑا ہے پھر آگے کچھ نہیں ہے گویا الطاف صاحب کے وجود کو جلد سے شروع کرنا پڑے گا جلد اس کا ظاہر ہے ظاہر سے پھر کچھ نہیں ہے یہاں سے شروع کر کے ہم اس کے وجود کو بیان کر سکتے ہیں اور ہم کہیں گے کہ اس کے ظاہر کو آپ تسلیم کریں پھر آگے بڑھیں کوئی آدمی فلسفی منتقل کیا ہے کہ ہمیں ظاہر کو تسلیم کرتا ہی نہیں بلا دلیل کہ میں کیوں تسلیم کروں مجھے ظاہر کی بھی دلیل مسئلے کا کوئی حل نہ ہو چلے چمڑی ہے جی ہڈیا ہیں جی پٹھے ہیں جی آگے دل ہے جی دل کے اندر خون ہے جی خون دوڑتا ہے جی اس سے زندگی آتی ہے زندگی کیا ہے جی کوئی تشہیر نہیں کر سکتا اور روح ہے جی وہ انسان کا باطن ہے اس سے آگے کچھ نہیں الآخر والباطن اللہ ظاہر ہے باطن ہے اول ہے آخر ہے ان چار خطوں کو ماننے سے ان چار خطوں کو تو تسلیم کرنا پڑے گا چار لائنوں کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کے اندر پھر آپ کو ایک حفاظت مل گئی اب اندر آپ ہی ساری تشریح کر سکتے ہیں ساری تعمیریں کر سکتے ہیں سارے کام کر سکتے ہیں سب کر سکتے ہیں سارے رضائی حاصل کر سکتے ہیں سب کچھ آپ کو فوائد مل سکتے ہیں لیکن آپ کہیں کہ ظاہر صدر کیا ہے اس کی مجھے تشریح کر کے دو باطن صدر کیا اس کی تشریح مجھے کر کے دو اول سے پہلے کیا اس کی مجھے تشریح کر کے دو آخر کے بعد کیا اس کی مجھے تشریح کر کے دو تو یہ تشریح کوئی نہیں کر سکے گا کوئی کو کلاس ریاضی کی کلاس کے طالب علم کو استاد کے ایک سر کے دو اس کے شاگرد کے ایک سے پہلے کیا ہے استاد کہے گا بس ایک سے شروع کریں گے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہے تو کہ میں ایک سے پہلے مجھے بتاؤں جب تک اس کے دلائل دے کر مجھے نہیں سمجھاؤ گے میں اسی بات کو ماننے گئی نہیں تو یہ طالب علم کے سے بیٹھ نہیں سکتا استاد کھڑا ہوتا ہے ریاضی کو سوال حل کرنے کے لیے کہتے ہیں سپوز فرض کرو تو بڑا منچلا چلا اوشا طالب علم کھڑا ہو کہ سپوز کیوں کریں فرض کیوں کریں سائنس میں سر چیز آنکھوں سے دکھانی ہوتی ہے اور آپ یہاں کہتے ہیں سپوز فرض کرو میں فرض نہیں کرتا ہوں تو سر جیسے سمجھائے گا کہ فرض کر کے ہم کام شروع کریں گے پھر آگے جو ہے تو جا کر سوال کریں گے پھر آپ دیکھیں گے پھر آپ ٹھیک آئے ہوئے ہوگا اس وقت پھر آپ کو پتہ چلے گا جو میں سپوز کیا تھا وہ ٹھیک تھا مگر نہیں نہیں میں اس کو نہیں مانتا ہوں پھر سمجھائے گا جب وہ دیکھے گا کہ کلاس چالیس منٹ کی دس منٹ دس پر لگ گئے آپ مزید جو ہے تو لگنے کے حالات نہیں ہو سکتے تو ہیڈ کو بلائے گا اور چوکیدار کو بلائے گا اور دونوں اس کو پکڑ کر کے سیٹ کر دیکھا دیکھ کر باہر نکالیں گے کلاس کیوں کہ اب یہ باقی لوگوں کا وقت ضائع کر کے کلاس کے آگے چلنے کا لات پورا ہو رہا چلو ایک کو تو نکال دیا کلاس سے سپوز کر کے سوال شروع ہو گیا آگے جی میں تفریح ضرب تقسیم سوال میں آ رہی تھی ایک آگے جی ایک کو تین پر تقسیم کرو تو ماہرین کہتے ہیں کہ ایک کو آپ نے پوائنٹ تھری کر دیا آگے جو ہے تو اور زیادہ تصحیح چاہتے ہیں گریسی چاہتے ہیں تو پوائنٹ تھری دو پوائنٹ تک کر دیں تین دیسی مل تک سولوشن کرنا چاہیے اشارے کے بعد تین درجے حل کرنا چاہیے اس کے بعد ضرورت نہیں ہے فائدہ نہیں ہے آپ دوسرا طالب علم کھڑا ہو گیا مجھ سے کہا نہیں سائنس میں تو ہر بار حل کیا جاتا ہے آپ ایک کو تین بک تقسیم کر کے میں جائیں گے تو اس, کو اس کو تو کاغذ قلم بٹھا کر زمین کے موہیب پر ڈال دو اس کو کہ چلتا جائے اور ایک کو تقسیم کرتا جائے وہ پوائنٹ چوبیس ہزار میل زمین کا موہی ہے وہ چوبیس ہزار میل بس بھل کرے تو پوائنٹ ہوگا ختم نہیں ہوگا اور جب اساتذ کہتے کہ نگلیکٹ تو پوائنٹ تھری کے بعد نگلیکٹ کر لوں میں کیوں کروں نگلیکٹ شاید میں دار چیز کو دیکھتے ہیں نیگلیکشن کہاں ہے مجھے کر کے دو گے تو دوسرے نمبر اس کو ہیڈ ماسٹر صاحب کو بلا کر اور چوکیدار کو بلا کر اس کو کلاس سے نکال کر دیکھا دیکھ کر باہر کرنا ہوگا آپ اس کا سوال نکال کر ساتھ دے دے گا ٹھیک ٹھاک آیا ہے تقدیس ہو تو عید کو تو ماننا ہے بن دیکھے یوں بنونا بل مانتے ہیں بن دیکھے قادر رحمد اللہ کا ترجمہ تو ایسا اس کے ساتھ پہ وسٹ آئے تو یوں من لاتے ایمان بلغیبے بن دیکھے وہ تو یوں بالغیب کرنا ہے اور جہاں تقدیر کی بات آئی اس کو کوئی حل نہیں کر سکتا اس کو نکلے کر کرنا اور آگے بڑھیں آپ کو ایک طرز آپ کو ایک لایا عمل دیا جا رہا ہے قرآن کی شکل میں لا عمل دیا جا رہا ہمارے مہمان بن لے آیا اسے کہا شخصیت سے دن نہیں پھیلے گا کتاب سے دن نہیں پھیلے گا ماحول سے دن پھیلے گا ماشا. شخصیت تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی جس سے دن پھیلا اور کتاب تو قرآن تھا جس سے دن پھیلا شخصیت کتاب کو لے کر ماحول بناتی ہے کیا نا یہ بات ہے شخصیت کتاب کے ذریعے سے ماحول بناتی ہے اور سے دن پھیلتا ہے ایک لا عمل اللہ تعبارہ دیا پہلی آیت نہیں کہہ دیا زال کر کتاب لار وفی وہ کتاب نہیں ہے جس میں کوئی شک اس کے بعد ہم آپ کو ایک لائے عمل دینے والے ہیں اس میں کچھ وعدے وحیدے ہیں کچھ فوائد نقصانات کا خطرہ ہے کچھ زندگی بڑھ بگٹ بننے بگڑنے کے حالات ہیں اور کچھ حقائق بیان ہوئے ہوئے ہیں اور لارۂ وفی کی شکل میں ہم آپ کو اطلاع دیے دیتے ہیں کیا آپ اس چیز کو لے کر برتے ہیں، پرکھیں عمل کریں اپنے عمل میں لائیں اور جو نتائج ہم نے کہے ہوئے ہیں دیکھیں وہ حاصل ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں لا رہی بفی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا نتائج حاصل نہ ہو جو ہم نے بیان کر دی ہے وہ نتائج حاصل ہوں گے جو پہلا طبقہ گرا پڑا کسم بوس ٹوٹے پھوٹے لوگ امبیال مسادوں کی بات مانتے ہیں کیونکہ ان کے آگے حجابات پردے کم ہوتے ہیں مالداروں کے آگے پردے ہوتے ہیں مال کا پردہ جائیداد کا پردہ عہدے کا پردہ کرسی کا پردہ اور انہوں نے ایک ذائلی نظام قائم کیا ہوا ہوتا ہے جس کے نتیجے ان کی سرداریاں ان کی جائیدادیں ان کی زمینداریں ان کے کاروبار ان کا کاروفر ان کی شخصیات بنی ہوئی ہوتی ہیں اس باطل نظام کے گر سکر کاٹتے ہوئے تو لہذا حق کا مقابلہ سب سے پہلے مالدار لوگ صاحب حیثیت لوگ اہلی حکومت سرداران بڑا زمیندار لینڈارڈ یہ کیا کرتے ہیں کہ جب یہ نئی چیز آ جائے گی تو پھر ہماری ساری چیز ٹوٹ پھوٹ کر گر جائے گی جب نیا نظریہ نظریہ آتا ہے اور نیا معاشی نظام کو جو میں لاتا ہے وہ نیا جو ہے تو چودہ آٹھ کے اور نئے عزت و قدر کے نظام کو وجود میں لاتا ہے وہ نئے سیاسی نظام کو جلد میں لے کر آتا ہے وہ نئے کاروباری نظام کو جنگ میں لے کر آتا ہے کیونکہ نظریہ جائے منظم کرتا ہے انسانوں کو انسان سب انسانوں کو انسان منظم ہوتے ہیں افکار پر نظریات پر وہ لسانیت ہوتی ہے علاقائیت ہوتی ہے رنگ و نسل ہوتا ہے مسائل ہوتے ہیں مذاہب ہوتے ہیں پانچ بنیادیں ہیں انسانوں کے گروہ بننے کی جمع ہونے کی لسانیت علاقائیت زبان زبان پر جما گئی جی ہم پٹھان ایک قوم ہے بس پر جمع ہو گئی پنجابی ایک قوم ہے لسانیت جمع ہونے کی بنیاد ہے علاقائیت جمع ہونے کی بنیاد ہے پاکستانی ایک ہو گیا جی افانی دوسرے ہو گئے جی لسانیت علاقائیت اور کیا کہا تھا جی ہاں جی انسانیت علاقائیت قومیت اور مسائل ہاں جی مسائل کہ کچھ لوگوں پر تکالیف آئی افاقے میں پڑ گئے فاقے کے مسئلے سے رجار ہوئے اور آگے بڑھ کر دوسری قوم کو ہڑپ کر رہے ہیں اپنے فاقے کو دور کرنے کے یہ مسائل پر جمع ہو گئے اور ایک انسان مذاہب پر جمع ہو کرتے ہیں عقائد اور مذاہب پر سب سے مضبوط اجتماع جو ہوتا ہے واقع اور مذاہب والا ہوتا ہے مسائل کے اجتماع کا اجتماع کمیونزم کی شکل میں ہوا جیسا کہ روسی بارشوئی وجود میں آئے اور چین کے سوشلس وجود میں آئے اور جو زافیہ کے اور اس کے کوریا کے سوشلس اور یہ وجود میں آئے لیکن آپ کے سامنے ستر سال گزار کر وہ نظریہ ٹوٹ پھوٹ گیا مسائل پر جب انہیں ایسا استعمال نہیں تھا کہ جو ان کو ایسا اکٹھا رکھتا کہ ہر جگہ یہ کامیاب ہوتا اور یہ غالبات امریکی سازش کے تحت ملسی بار افغان اٹھے اور انہوں نے روس کو روند کے رکھ دیا پہلے قدم انہوں نے افغانوں روس کو روننا تھا اور سارے دنیا انسروں کو ختم کرنا تھا اور دوسرے قدم انہوں نے افغانستان میں سر کو داخل کرنا تھا لاد دیں گے لیکن وہ اور رخ اختیار کر گئے دوسرے پر پڑ گئے تو سب سے مضبوط اجتماع انسانوں کا پر ہوتا ہے اور سب سے مضبوط مضبوط اجتماع دنیا عالم انسانیت کو قرآن پاک نے مہیا کیا ہے جو چودہ سال مکمل ہونے کے بعد آج تک ٹوٹ نہیں رہا یہ بات ہے کہ یو بننے بادل کتاب اور نے باد کتاب کے کسی عرصے کو ہم مان رہے ہیں کسی عرصے کو نہیں مان رہے ہیں کسی پر عمل کر رہے ہیں کسی پر نہیں عمل کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ باوجود اس چیز کے ہاتھ میں لیے ہونے کے اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے اللہ تحن اللہ ان کنتم مؤمنین کہ گھبراؤ نہیں غم نہ کھاؤ تم ہی غالب ہو لیکن شرط یہ اگر تم مومنین ہوئی کتاب ہاتھ میں جس کے اس طرح کے وعدے نے کہا مسلمان تو شراب زندگی در بغل داری کتاب زندہ اے مسلمان جو کہاں پہ پھر رہا ہے ساری بغل میں تک زندہ کتاب ہے جس کو وعدے ہیں رم نہ کھاؤ گھبراؤ نہیں تم غالب ہوگے گئے وہ تم مسلمان ہو سرکم اگر تم اللہ تعالی کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا وہ سب میں تقدام تمہارے قدموں کو جمع دے گا ایسی کتاب کے حاملین اتنی تعداد میں اتنے وسائل کے ساتھ لیکن جب انسان جب, جب مسلمان کیا مسلمان کی زندگی میں سے عمل نکل جاتا ہے اور اس کا یقین کمزور ہو جاتا ہے تو یہ بودا ہو جاتا ہے سب سے پہلی بات اس سے جو اشتہار سے نکلتی ہے وہ اتحاد و اتفاق پارا پارا ہوتا ہے یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں ورنہ یہاں تک آراز گزرے ہیں کہ مسلمانوں کی خلافت جو تھی اس اندر عثمانیہ تھی ترکوں کی اور ہندوستان کا جو بادشاہ تخت پر بیٹھتا تھا تو وہ ایک کشتوف طائب کے ساتھ ایک وفد بھیجتا تھا کسر دنیا کو استنبول کو بھیجتا تھا جو خلیفہ کی خدمت میں دائف پیش کر کے اسے کہا کرتے تھے کہ آخلیفہ تو مسلمین آپ ہیں اور فلام بادشاہ ہندوستان کا کہتے ہیں ہم کہ ہگامہ آپ کے نائب امیر المومنین ہوں گے تو وہاں سے اس کے بندے میں ایک تلوار اور گھوڑا یا یہ چیز بطور علامت خلافت کے اس کے پاس بیٹھتا تھا ٹھیک جی یہ کیا بات ہوتی تھی اگر آپ پر کوئی تکلیف آئی تو ہمارے سارے وسائل آپ کے ہیں اور ہم پر کوئی تکلیف آئی تو آپ کے سارے وسائل ہمارے لیے استعمال ہوں گے ہر انسان جو سیاح آیا ہے وہ ترکیہ سے شروع کر کے یہ آگ جیسے فلپائن تک گیا ہے سارے اس کا سروے کیا ہے یا جتنا اس نے الگا کیا ہے اسے اس رپو اس یہ رپورٹ تیار کرنی تھی کہ اس بلاک کو ہم کیسے توڑیں گے تو رپورٹ نے بتایا کہ زبردست شخصی حکومتیں ہیں مسلمانوں کی اور ان کے بادشاہ جو ہیں وہ ان کے مشائق الاما کے ماتحت انتظامی امور تو یہ چلاتے ہیں لیکن قانونی امور شہری امور میں اور قانون آئین کے لیے یہ ان کی سپرمیسی اور فوقیت مانتے ہیں اور ان کی اس چیز نے عوام میں ان کی زبردست آئز پیدا کی ہوئی ہے تو لہذا اس لاک کو توڑنا آسان نہیں ہے اس یہ حالات انہوں نے بتائے ہیں یہ جب یہ بعد کی شخصی حکومتوں کا ہے پہلا دور کی خلافتوں کا اور کا ادھر نہیں ہے وہ اس مضبوط تھے بجہ اس عمل کے اور اس فکر کے اور قائد کے اور اس قوت کے جو دین اور روحانیت کی شکل میں ان کے پاس تھی یہ سے ان کو مجتبہ کیا ہوا تھا اور جب عمل نکلتا ہے یقین کمزور ہوتا ہے پہلی بات اتحاد اتفاق پارا پارا ہوتا ہے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں پھر اگلے قدم میں آپس میں لڑتے ہیں ہر ایک آدمی اپنی ناخوشی کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لڑتے ہیں آپس میں جب اس بات پر جگہ آ جاتی ہے اس جگہ پر جب بات آ جاتی ہے تو کافر آگے بڑھ کر ان سے سب کچھ لے لیتا ہے کافر آگے آگے بڑھتا ہے سب کچھ ان سے چھین لیتا ہے ان کو پتا چلتا ہے کہ او ہو جس وقت تاتاری بغداد کو فتح کر رہے تھے اور بغداد کو لوگوں کے سر کاٹ کر کر سر کی برجیاں لگا رہے تھے اس وقت بغداد،, بغداد کے علماء ایک مناظرہ کر رہے تھے کہ کبا حلال ہے یا حرام ہے تو اس مناظرے میں الجھے ہوئے مکان سے سیدنا دور گئے ہوئے اور جس وقت مسلمان یاسکیا وغیرہ کو پتہ کر رہے تھے تو اس وقت ان کے پاس ہی ایس مرادرے میں بیٹھے ہوئے تھے کسان سامان کے گدے کا پیشاب پاک تھا کہ اگر وہ گدا زندہ ہوتا پھر بھی کوئی بات کا فائدہ ہوتا اس کے پیشاب کسی پر لگنے کا خطرہ رہتا تو اس کے پاک ناپاک کا فائدہ کیا جاتا لیکن وہ بڑی زبردست اکیڈمک ڈسکشن کر رہے تھے کوئی آبجیکٹو کوئی مقاصد والی بات تو تھی رہی ہے سبجیکٹ کرتے جاؤ جاؤ اس میں دیا کے بڑھو دلائل پر دلائل جس طرح شطرنگ کھیلنے والوں کو مزہ آتا ہے اس طرح مولوں کو مزہ آتا ہے باس کرنے میں سی پیٹ والی چیز ہے جتنے دلائل اس کے پیٹ سے نکال کر لاؤ اور بولتے جاؤ لا اور بولتے جاؤ تو با مقصد نہ ہو اور ارجا کرتے سرکا واری بڑا کرتے اور ایک ایکسرسائز اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے کوشش نہیں کیا کرتے وہ مقاصد کی طرف آتے ہیں اور عمل کی طرف آتے ہیں اور میں شاخا جدوجہد کر کے اور ہارڈ ورک سے نکل کر اپنے آپ کو دنیا آرد کے لحاظ سے وہ اپنے گرفتش والوں کو اپنی پوری قوم کو پورے مصنوعہ کو مقصد پر لا کر کھڑا کرتے ہیں تو یہ طے دنشفرانہ ترسیح اور کام کی ترسیح ورنہ میں جس کو بھی دیکھتا ہوں کہ فضولیات نورج رہا ہے لایا کاموں کی طرف بڑھ رہا ہے تو مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ آدمی کوئی, کوئی, کوئی مقاصد حاصل نہیں کر سکے گا اپنی کلاس ہے میں پہ پہلا لیکچر میں رہتا ہوں مثلا دس آدمیوں کو میں نے منتخب کیا مجھے اندازہ کہ یہ مستقبل کا سپیشل طور یہ ملک کا سرمایہ بننے والا ہے اب ایک بار دو میں ان کو سارے ہر جگہ دیکھتا رہتا ہوں کہ کلاس سے باہر کہاں کیسے ہوتا ہے روم میں کیسے ہوتا ہے لائبریری میں کیسے ہوتا ہے اچھا دو چار بار دیکھ لوں کہ لاجانی فضولیات میں لگا ہوا ہے اندازہ تھا کہ کچھ حاصل نہیں کر سکے اور واقعی کی ہفتے دو مہینے کے بعد وہ نتائج سامنے آ جاتے ہیں بعض بعض والدین آتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا پوزیشن ہولڈر آیا تھا آپ کے پاس یہاں پاٹم پر چلا گیا آپ بیٹھے ذرا چائے بلاو جی بلاؤ بلاؤ جیسا ذرا یہ سنسبا سفر کر کے آئے ہیں تو ان سے کہا کرتے صاحب یہاں پر کھنڈے مزاج والا آدمی آگے بڑھتا ہے تو یہاں کے چکر چون کوشن کو دیکھ کر اس کا مزاج گرم نہ ہوتا ہو نا وہ آگے بڑھا کرتا ہے وہ ٹاپ کیا کرتا ہے وہ کام کا آدمی آگے بنا کرتا ہے تو آپ خبر نہ ہو پچھلے ہفتے میں نے آپ کے بیٹے پہ اتنی جگہ اتنی جگہ آبزرو کیا تین چار جگہ میں نے دیکھا پھر اس کے بس میں نہیں آپ چلے جاؤ مقاصد والے لوگوں کے سامنے مقاصد ہوتے ہیں آج میں نے اس بار کا تذکرہ کیا کہ ڈاکٹر صاحب نے جنرل سرجری کی پھر اس نے نیورو سرجری کی پھر اس نے کچھ اور کر رہی تھی تو اس کا کوئی اسٹوڈینٹ تھا انمیرڈ اس کا کوئی اسٹوڈینٹ تھا اس پر بڑی شبقت سیکھا قابل تک یہ بھی سیکھے تو میرے پاس آتی کہ سر میں ایک خدمت لے کر آئے ہوں آپ وہ اگر میری ہیلپ کرے میں نے کہا کیوں کہ اس نے کہا فلانی سے میری شادی کرا دیں میں نے کہا اس سے تجھے گاس ڈالنی ہی نہیں ہے اور نہ اس اسے تجھے کوئی پوچھنا ہے وہ کیسے میں نے کہا اس کا اگر کوئی آپ کے لیے صاف کارنر آپ نے محسوس کیا ہے تو آپ کو سکھانے کے لیے کیا ہے میرے اسٹوڈنٹ ہے مجھے پتہ ہے کہ اس کا کسی چیز کے ساتھ تعلق نہیں ہے سوائے اپنے مقصد اور یہ اس کو, اس کو دی ہوئی ہے میں نے کہ آپ نے عالمی سطح پر کس جگہ پر پہنچنا ہے اور کیسے تھا کہ لوگ کہیں کہ فلان جگہ سے یہ کوٹیشن ریفرنس آئی ہوئی میں کہا آپ جا کر دو تین دن بعد پھر آئے میری اس بات پر سوچ اس, اس نظریے سے آپ دیکھ باہر کرائے پھرائے اور سر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مقاصد والے لوگوں کے ساتھ مقاصد ہوتے ہیں اور اتنے چمٹے ہوئے ہوتے ہیں کہ ان کا کسی طرف نگاہ نہیں جاتی ہے کسی طرف ان کا خیال نہیں ہوتا یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں اور یہ لوگ قوم کا سرمایہ ہوتے ہیں اور یہ لہجے لوگ جب قوم میں اٹھتے ہیں تو وہ اس کو آگے لے کر بڑھتے ہیں ساری قوموں کو اس کا رہنما بنا کر چھوڑتے ہیں صلاح تو بارہ تعالیٰ میں مقاصد بنانے کی توفیق عطا فرمائے اور دانش فرانا فوج نصیب فرمائے